sono rivolto tutti i lavoratori al ہم لوگ مطلب کیا حضور صدارے کے بارے میں پہلی کتابوں اور پہلے اس کے بارے میں بات آپ سب کے بارے بات کریں آپ نے ایسے پہلے آپ کی جو تو تو آج ہم پر ہے میں کہ آپ کی جو رجحان تھا یہ پر مختصر تھا بچہ پیش کیئر دیا ہے اور کچھ دوسری آئٹم جو تو تو سب سے آپ سامنے آ جاتی ہے تو آپ کو بجانے کا جو ہے تعبیر ہے انسان کا صحیح استعمال نہیں ہے انسان کی تعلیم انسان کی سب سے اچھی تعبیر یا جو آج کا بار دو ہزار کیا ہے انسان کی سب سے اچھی تعلیم سارے جیسے جاتے ہیں کی اور کرے کام کی جب بھی ہمارا پہل ہو جانے والا اللہ تلا کی اور دور میں تفصیلی شریف گرا ہوگا اور یہاں پر کام ہونا جو مزہ گلابی وہی ہوتی ہے آج اس کی تفصیلات ہوتی ہیں آپ شروع میں ہم یاد تفصیلات کو پھر نہ ہوتے ہیں آپ جو سرد مندی ہے میں تو ملنا آپ کے آدمی سے دلنا، میں یاروں میں دوستوں میں چاروں کے سب سے جلنا کام ہوتا ہے کل پھر سرکار آدمی کے پاس پہنچنا اس کو کام کریں گے اور اس کے لیے میں محسول ہو جائیں اور ان کی تفصیلی تربیت تفصیلی تربیت جو ہے وہ سو باتوں میں رہنے لگ جب تک تعلیم و حالت میں تفصیلات ہو جاتے ہیں طرح یہ ہے جب تک آدمی اسلائی حق کے تفصیلی نظام چلتے کر دعوت کر لوگوں کو اس طرف بائر کرنا چاہیے ضرور کریں یہ بات جب ہو جائے پھر تعلیم و تعلق کا اور اسلحہ کا تفصیلی گڑھانا شروع تو اس کے لحاظ آپ نے بنا دیا مل کا سوا ہوتا ہے اس جگہ پر مدرسہ مزیدان کامپریشا دورے تھے اور بھارت کا مسلم بنا دیا آج والے گاؤں میں سے دو کام کرتے تھے ایس کو نازل ہونے والی آیتوں کو پڑھتے سے آپ سے ریشتے سے ان کا ترجمہ ان کی تفصیلات آپ ہوا تعلیم کی محنت دس بجے کی محنت کی ہو گئی اور دوسرا ہے آج یا دلاس پوری کولاس خے ہو کر حاجل میں آپ کا پتھر سے محنت سماجی شروع ہو گیا سماج تو سماج فرق جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے بات میں ہوئی ہے لڑا میں ہوئی ہے لیکن رواز نکل پڑی ہے کیا پر جیسے گھر میں چل پڑی ہے اور لوگوں کو جمع کرنا اور مزے کی آواز بنانی اور یہی صبر آپ دس سال میں تو مشکل سے چار سالوں میں سب کتاب سبو کے سر کے ساتھ امروازی بدل جانی شروع ہوئی اور اس بار آپ کی ہوئی ہے اگر سیاح سے جاری ہے کہ مگروں کے بعد آدمی مارکیٹ کی مالکار <سؤال> مگر کے سارے مکمل میں گھر اس کو ایک لاکھ پانچ سو کی مالکار پانچ سو کا سارا مقام ہے اور ایک کلو جات میں ٹوٹنی حضور صلی اللہ نش میں اجے کے طور پر سارت ربائی کی کیونکہ بہت بڑا جو سبز ہوتا ہے اللہ کے رستے میں جب اپنا سال گاہ ہیں تو اس کے لیے اس فضر کو چھوڑ کرنا اتنا عظیم عمل ہے کتنا عظیم سواب ہے کس بات ہمیں قرض ہے ادا جی وہ آپ کے سارے کا سارا مال لگایا اور وہ مال کا وہ پورے کے پورا رکھ گیا اس جگہ جا رہا جان اس بات اور ایجان ضرورت کے بعد آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں مسوبہ سدن ادھی کیا اور آپ کا پورا پورا ہو جات اور پورا کام جاتے تھوڑا بہت سارے لگے بلکہ اپنے ایک مہینہ کام کرنے کے بعد پورا سکھاؤ اور بلند اور تین ہزار لاکھوں کے سمیج ہے تو شادی عدالت میں مکمل مقابلہ ہے مکمل مقابلہ اور بیاں کرتے ہیں ساتھ میں سے اس میں چیزوں کی جگہ رات کر کے میرا پیسے اپنے کڑکڑ کی آواز کی مجھے ساتھ لوگ اکاویں اسٹوڈنٹ گرا کر اس کتاب سے ہم نے پانی اور قربانی کی اجیم جلدی میں محلہ ستر چار وغیرہ چلا گلا پہ جاؤں پر مجھے دھوکا اور بچوں کو لایا کہ انہیں گل نہیں پہنچا اور ہمارے کہتے ہیں کہ ہم بہت دھوپ پیاسنا کرے بچے دھوپ سے سیختے تھے اس کے لاتے ہیں بڑا پورا ہے اس میں اس بھی شکل ہے اور یہ بہت تین سال سترے اور آپ کے کاروبار ایک بڑی مقد ہے یہ کہ آج ان کو ہم تینوں والا غلام ہیں غلاموں کو خاندان ہے آگے بھی شکایت کر رہی ہے کہ نہیں ہم آج اور پہلان پراپت ہیں اور مطلب یہ بات جہاں پر گیا ہاں ہاں کہ چلتے چلتے کو کرندے کو دیکھ کر جائے کتنا ہم وہاں بنا مل کیا خود اعظم میں جس کا جو سو پچیس ملے کسی پندرہ ملے کسی بیس ملے یہ سارے بنا کر اتنا ہمار ہے کہ یہاں کی گھاٹ مت کی جائے یہاں کی گھاجیوں گلا توڑا جائے یہاں پر چڑھتے پتلے پتلے کو کبوتر کو پڑیا کو جائے اتنا مانگی اور جہاں وغیرہ جمع ہوئے اور نتی گلابوں کا شمان کے بڑا سکا اس طرح کر ہمارا کو پیٹ رہے ہیں یا تو پیٹ رہے ہیں کیونکہ جاتے ہیں کہ پیٹ رہے ہیں وہ بیٹھتا ہے پیٹ جائے تو تیسرا سکتا ہے بدلتا ہے اور ہمارے جو ہے پتھر ہوئے چمڑا ہوا ہے بعد سارے چند بھائی بال کام جو مسلمان مسلمانوں کے درجن میں جو ہے مسلمانوں کے درجن کے دار مشکلات دیکھ رہا ہوں میں اپنے آپ کو مانگ دیتا ہوں تو نظر رکھتا ہوں یہاں پہ لال لا کے لاہ کی مشکلات کو میں آپ جو ہے اب وہ یاد تو شاید پار کبھی زبان پہ کہہ دو ہمارے بکوں کو بچہ کہہ دو اور نو محمد خدا تو ایس بات تو کہہ دو تو بھار میں ڈوش مانی ہوا کبھی تو پھر لگ وہ کا مسا چڑا تھا اور میں سب سے مارا تھا بات اسلام کے لیے اور وہ بارہ کے کام مگر آپ کو آگے پانی جگہ اس کو دیکھ کر تو ایک نئے چھ خبریں لوگ چلی آتی ہیں ایسے شام کا ایک نئے خبر کا لیا دوبارہ ہے گاؤں تک لیا گیا اور یہاں تک کی جانچ کر اور اس میں کمزوری کیا گاؤں پاس گزر رہے تھے اور آپ کا کرایا گرو والا ہے اس گرو آتر ای بہت دکھنا نہ بولو کرو تو بار باپ جانچ رہی چاہ بھائی جی جن سبھی تو بولنے پر یہ مشکلات آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو ہر تعلیم آنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ اس میں پیارے ہوتے ہیں ان کی تربیت اس کو ایسے وقت ہی جائے گا بدل سکتے ہو یاد وقت کیا مطلب یاد میں خدم نہ تو ازیل نارائش ماں ہریش نارے کو بالکل بارش میں بات درمیان آئے ہے تکلیف ہو تو سب ان کو تکلیف ہو ایک بات موہنی کے جو خاص مجھے خاص بہتر ہے خاص بہت جو خاص بہتر ہے زیادہ موہنی کی تکلیف تو آپ کو بہت زیادہ محسوس ہو ہے और ये ब्याह है फिर अपराध नस्वीर अजीला का ज्ञान सद्धा कर दू आपने काम ही बंद उठ गया है तो क्या हम आज बेहतर हम ब्यास न करतेमी का होता है पहला पहला मन बन गया संस्थाओं का खिलाफ भी होता है फिर इस्तेमाली खड़े ज्ञान सारे साल जमा हुए और वो नस्वीर अजीला ज्ञान के लिए खड़े हुए और ये قبائل ارب میں ہر قبیلے قوام کو یہ کوئی آزادیوں پر کیا ہوا تھا بڑی چین جو خاندان ہے وہ مدد رجیدار تھا یہ قتل زیادہ کے مقدموں کا فیصلہ یہ لوگ کیا کرتے اتنی بڑی اہلیت تھی کہ کے مقدموں کا جو جزہ واپس تھا اس کا فیصلہ مدد رجدار اتنے معذور مکان پر گئے اور ان کے ساتھ پندرہ آدمیوں میں چھ دکان کمرے کی چھٹی ہوئی کروں کے مقدمات کا خرچہ کرنے والی چھٹی ہے اور ان کا کرنے والے پاسوں پر بار کرنے والے وہ جب جہاں کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا اندر اور لالوں سے سب کو بچوں کا اور اس کا ڈرا آئے گا کہ شاید ان کی موت بول میں کھڑا کھڑے کر دان کیا بھر گیا اس کے بندے نے اپنا اپنا اپنا ہمارا پاکست نام دیے ان کو ہم جیسے کو ہاتھ گھر پہ لایا گیا اور آج لاسٹ کے قریب جا کر میرے بھائی یہ کس طرح کی ضرورت ہوئی ہے مشوروں کوالی سے آپ جو آپ اور آپ کے ساتھ گزرے اور اس مشکل کو بے کے لیے میں دس سال میں کل چالیس چالیس مسلمان عمر سالوں کے اور تیرا خاص مکمل میں آداب ایسے ناموقف ہو کہ رین کے آداب Do you know مالی جنگی اور ٹیک کا خور بنا ہے تو ہم کو کیا بنایا اور مسلم مغل میں جب کفا بات آ کے لگی تو کپال کو ہوا ہوگا کریں گے مسلم روزگار ہمیں گنر ہوگا تو پھیل جائیں گے یا جن کا کام ہے وہ اس شوق ہے وہ ہے تبدیس اور تفصیل تفصیل کیا ہے تو تفصیل کے ذریعے کرتے ہیں اور کتاب کتنے سو گے دو سوالتار اور لکھے ہیں ابلاک کرایا ہے اور سب کچھ اکتوبر کو بھی آپ نے چلایا ہے جیل کے پھیلانے کے لیے لکھنا لکھانا بھی ضروری ہے تو زیادہ آپ پچیسوں تالیس اکتوبہ آپ کو ذرا نکالی آپ کے کھانا وہ بھی سو چالیس داؤ کے شعبہ دس سو پچیس ہے یا آپ نے جو ہے گھر پر اور وہاں آپ نے جو ہے سب سیس کے مدرے پر آدمی کو بٹھائے سات ستر دس بیس آدمی یہ آپ کے ساتھ ہے جو تفصیلی طور پر آدمی گنگن کر اور آئے آدمی کا مدد ہے میں نے اس کو پچیسوں تعلیمی دردوں تجویز اور باہر بہت گاؤں تدریس اور قانون کو اور جو تو کتاب اور تب کیا جو ہے تفصیلی تفصیلی تصویر شرما جس سے کہ بات ہے شخصیت کی ہے اس پر جو ہے اور اس میں جو ہے افغان سہائی یہ باتیں کہ آپ کے جو لیجر تھے ان کا بیاد کر دیا اور دیکھا تو خاص چیز کو دیے ان کی تصویریں چلا ہے ادر عمل کرنے کی تو in a second.